صلات و صلاسلام یا نبی اللہ و و علیہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ اجزا وجل کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے شریف پڑے علی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احسان علی اصاری خاران پٹی سے بلوچستان امیر اہل سنت دمت برکات مولالیہ سے سوال ہے کہ حضور پاک صاحب صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ظاہری دور مبارکہ میں جو نابینا پیدا ہوئے کیا وہ صحابی کہلوائیں گے ظاہری دور کے بجائے ظاہری حیات ظاہری حیات لبھائی دور تو یہ بھی ان کا ہی ہے سرکار کا لبھائی بالکل آپ کو نبی تو نہیں ہے گا نا کا زمانہ کا دور تو ظاہری حیات مبارکہ میں بے شک اگر کوئی نابینا تھے اگر نبی نہ تھے صحابی ہیں تو ایک لمحے کی صحبت مل گئی ایمان پر رخصت ہوا تعالیٰ اور صلی اللہ تعالیٰ علیم صلی علی اللہ میں پنجاب سے تشریف لائے ہوں ادھر تو تقریباً تین ماہ سے میں اور میری بیگم آپ کے طالب ہوئے ہیں اسی دن سے میں نے نیت کی تھی کہ میں آپ کو جا کے دیدار کر کیا ہوں آپ کا ادھر تو میں ان شاء تین روزہ قافلے میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے بچے ہیں دو ادھر پنجاب میں میری خواہش ہے کہ میں جیسے میں نے اپنے آپ کو ادھر آپ کے پیش کیا ہے میرے بچے بھی مدنی جو ہے نا اس کے دائرہ رہے وہ درد یافتہ ہو سکے اللہ کراشاء اللہ آپ انقرادی کوشش کرتے رہے وہاں اجتماع وغیرہ ہم اس کو لیتے آئے مدری چینل گھر میں چلے صرف مدری چینل چلے گنا بھرے چینل نہ چلے تو اللہ کرے گا تو جلدی ان کا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو ترغیب دلاتے ہیں کہ پندرہ سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیں نہ ہی کونے میں بھیجے بلکہ پندرہ سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کی سفر سے آخری ہو جائے اس کی ممانت کیوں ہے بچہ اگر نابالغ کھڑا ہو جائے صف میں تو کیا سب منقطع ہوگا منع شریعت میں مسالے لکھے ہوئے باہر شریعت میں اگر کھڑے ہو تو کیا صف منقطع ہو جائے گی بچہ جو نماز پڑھنا جانتا ہے اس سے تو منقطع نہیں ہوگی سفقانی ہوگی اور ان کا اس طرح کھڑے ہو جانا یہ مکر تنظی ہی ہے حرام نہیں ہے ناجائز یا مکر تحریم ہی نہیں ہے جب نماز شروع کر دی اور اس کو کھینچے گی نہیں ہاں جو نماز نہیں جانتے ان کا صف قطع ہوگی بازو کا تو اعلانات کرتے ہیں تو بعض والدین بچوں کو حصہ لے کے آتے اور وہ نہ سمجھ ہوتا ہے بالکل ہی پتہ مطلب نماز کی بھی نہیں نماز کے لیے والدین والد صاحب اچھا شد بدھ اس کو نہیں ہوتی تو وہ بالکل زدہ آیا کرتے میں تو کڑا کروں گا اس کو بیچ میں کھڑا کروں گا جو آپ ہاں تو کر لیں بسا کر آپ صبر کریں اور तो کیا بدلا بندی نہ لگا لے اور آپ پرجیت تو نہیں ڈنڈا لے کے اس کو مارے پیار محبت سکتے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھا سکتے نہیں مانتے تو ان کے اندر چھوڑ دیں دعا کرے ان کے لیے اپنے پرچے جو ہے بچوں کے فضا سنت میں تو ہے پورا اس کا پرچہ بنا ہوا اس کی تھوڑی فوٹو کاپیاں رکھ لیں دو چار روپے خرچ کر لیں ایسا موقع پر پیش کر دیں تو اس میں خود ہی لکھی ہوئی ہیں دلائی ہڈی سے مسائل so, ہم مکلف نہیں ہیں کہ کسی کو قائل کریں نہ ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم کو سمجھا چھوڑیں ہم صرف امر معروف کریں گے اور ان کو بتائیں گے کافی ہے بلکہ مستحب ہے یہ بتانا ہی تو جنے غالی بازا تب بھی بتانا واجب ہے مار کر منانا واجب تب بھی نہیں ہے ہم پر واجب توڑی تو حکیم کے مسالے الگ ہے سلوی محمد مزمت تاریخ ضیا کو میرا سوال ہے کہ نفلی چندہ یا نفلی صدقات سے کیا براد ہے صدقات نافلہ وہ جو واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے ویسے جو آدمی کسی کو خیرات جیتے دے دی, دی وہ بھی نفل صدقہ مسکرانا بھی صدقہ ہے راستے میں کوئی تکلیف دے چیز مسلمانوں کے ہے تو اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے وہ صدقی کی بہت قسمیں یہ سب نفل صدقہ مالی طور پہ بھی جیسے بھیجے گا مسجد کے چندے میں ڈال دیا دعود اسلامی کو ویسے ہی ڈونیشن دیا زکات وغیرہ نہیں یہ سب نفل صدقات ہیں سلو خبیب صلی اللہ آپ کے بارے میں یہی سوال اردو ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا پردے کا سسٹم بالکل نہیں ہے وہاں پر جو ہے نا پانچ چھ کمرے گھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا دیور بھا بھی سارے اکٹھے رہتے ہیں اور گاؤں والے بھی جو ہے نا سارے آنا جانا یہ مطلب کہ سسٹم نہیں ہے اس سسٹم کو کیسے ہم جو ہے نا ختم کریں اس کو اور پہلے جو تھے اس میں بالکل تعلیم وغیرہ نہیں ابھی جو ہے نا دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے کچھ جو ہے نا آستہ آستہ ماشاءاللہ سے سیٹ رہا ہے بابا جانے کوئی ایسا کوئی طریقہ جو ہے نا پورے سسٹم کو کیسے جو ہے کرے یہ بیٹے یہاں بھی ہے جی بابل مدینہ سدھرا ہوا شہر آپ کو لگتا ہوگا دیور بھابی کا پردہ تو بہت مشکل ہے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے جی وہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں اور کم از کم اپنے گھر والوں کو پیار سے محبت سے سمجھائیں اس طرح آہستہ آہستہ وہ سمجھانے سے کام چلے گا ایک دم سے مخالفت کریں گے نا تو جی یہ دعوت اسلامی کام نہیں کرنے دیں گے آپ کو آہستہ سے سمجھائیں گے محبت سے پیار سے ما نیمز اعزاز فروم فوت ہی جامت المدینہ براڈ الحمد للہ دعوت اسلامی ماحول میں ہم کو سکھایا گیا ہے گناہ سے بچتے رہو اس سے مطلب نفرت کرو بالکل نفرت کرو مطلب کبھی کپار مطلب ہم ڈرتے ہیں سین like ہم کیسے ایسے دل میں اندر پیدا کریں ہم بالکل ہمارا دل بالکل نہ چاہے گنا کرنے کے لیے ایک ہوتا ہم کرنا نہیں چاہتے اور ایک ہوتا ہے اتنا دل اتنا پختہ ہوتا ہم بالکل کریں نہیں بالکل ہم یہ کیسے مطلب ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالی کے جو کمانمنٹس جو اللہ صاحب نماز پڑھنا اور حکم جو اللہ صنعت نے عطا فرمایا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کو ہاں ہم ادا کرتے ہیں ایک بندہ وہ کیسے حاصل کرے ہاؤنڈ دا ٹرو لو آف مطلب ہم سنت ہم سنتے ہیں یہ سنت ہے پام بس رسمی طور پر چلو ہم رسمی طور پر ہم سنت ادا کرتے ہیں وہ جو حقیقی عشق ہے جو سنت میں مطلب یہ ہم کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سد کے ساتھ رسول وسلم نے بیکوز دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء انشاءاللہ یو آر کامیاب ہوں گے کیوں میں تھری ڈیز سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اونلی ون ٹاپک یہی اس کا ٹاپک ہوتا ہے اس کو بس کسی طرح بھی میں سدھرنا چاہتا ہوں اس کا نارا ہی ہے گما پھرا کہ وہی بات ہوتی ہے ان شاء اللہ یور گڈ سوچیب محمد اویس رضا تاری فضان بل سرکار رحمت اللہ تعالی سے حاضر ہوا ہوں دو دوستوں کے اندر محبت بڑی ایک کے وہاں اولاد نہیں تھی تو دونوں نے یہ کیا آپس میں مشاورت ہو گئی کہ اللہ حض وجل مجھے بیٹا دے بیٹی دے وہ میں آپ کو دے دوں گا تو ایسا ہی ہوا اللہ حضل نے انہیں اولاد سے نوازا بیٹا پیدا ہوا اس کو دے دیا تو پیدائش سے ہی چند دن قبل جس کے ہاں بیٹا پیدا ہونا تھا اس, کی اس کے انتقال ہو گیا تو جیسا کہ اس نے وسیعت کی تھی وہ بیٹا ان کو دے دیا گیا تو اب اس کا جو بچے کا نام تھا وہ کس وارد کے نام پہ رکھا جائے گا والد تو اصل والد کے نام پر رکھا ہے چاہے وہ جس کو بیٹا دیا وہ زندہ رہے تب بھی باپ کا نام بدلی نہیں ہوگا بلکہ یہ باپ جب فو تو ہوا اصلی باپ تو اس کو اس کا ترکا بھی ملے گا مرثہ جو ہے وہ بھی ملے گا باپ بدلی نہیں ہوتا باپ ایک ہی ہوتا ہے سلولہ الحبیب صلی سلو اللہ میرا نام فرحان علی قادری ہے اور میرا تعلق بلوچستان کے شہر ڈیرا سے ہے کہ میں ایک معذور شخص ہوں اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے لیکن میں میرے میں بس یاد ہے کہ میں کیسے نماز پڑھوں نہ میں وضو خود کر سکتا ہوں اور میں کوئی کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتا بیٹھ میں نہیں سکتا خود مجھے جواب اشا فرما جیئے. نماز تو پڑھنی ہے ایسا شخصوں کو وضو کروا دیں وضو کر لیں اور جس طرح ممکن ہو اب نماز پڑھ لیں اب اگر نہ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں کرسی کے ہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو سجدہ بھی شاید نہیں کر سکتے ہوں گے سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہاں تو ان کو یہ کہ یہ اشارے سے نماز پڑھیں پڑھے سے بھی اشارے سے پڑھ سکیں گے ڈھکو کے لیے کم جھکنا ہے سجدے کے لیے زیادہ ہاتھ نہیں معذور ہے کہ ہاتھ تو کوئی سجدے میں ہاتھ کا تعلق نہیں ہے اشاروں سے کیسے پڑھا جائے جیسے قبلہ رخ کسی نے کر دیا تو ہم وہ جس طرح تکمیر تحریری جتنا ہاتھ اٹھتا ہے اٹھا لے ہاتھ اٹھانا ویسے بھی فرض نہیں ہے تقمیر تحریما میں سنت ہے تو ہاتھ تو بالکل معذور ہے ٹھیک ہے تو نہ اٹھائے نہیں اٹھتے تو اللہ اکمر کہہ لے تک میر اور آواز جیسے بھی ہیں نہیں بندتے تب بھی کوئی عرض نہیں ہے جس پوزیشن میں اور اللہ اوپر کہنے کے بعد جو پڑھنا ہے انہوں نے سوال کیا کرنا پڑھ تو سکتے ہی ہیں، بول تو سکتے ہیں تو یہ جو پڑھا جاتا ہے سنا قیراعت وغیرہ یہ کر لیں اب رکو کے لیے تھوڑا جکیں اور تسمی ہاتھ پڑھ لیں پھر تسمی سنی اللہ علیہ حمدہ نکل قومی اس کو بولتے آپ سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے اس طرح دو سجے کرنے اس طرح وہ جو نماز اپنے پھر میں جس طرح ممکن ہے یہ ہاتھ رکھے ہیں نہیں رکھ سکتے کوئی بھی ارے نہیں اتائی یاد پڑے اس طرح دوسری رقاط مجھے تھوڑی قسمت سے آپ کو دیکھنے کی سعادت ملی ہے آپ میرے لیے دعا کر لیجئے گا جلد جلد سے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائے لاپا کرم اللہ تعالیٰ کرم فرم آپ کے حال پر رحم فرمائے صلو علیہ اللہ حبیب غلام مصطفیٰ تاریخ بلوچستان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے مثال کے طور پر کسی کی اولاد ہے وہ ایڈمیشن کرنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے تو اس کا بچہ چھ سال کا ہے وہ عمر تین سال لکھوا دے اگر تو کیا یہ جائز ہے انہیں آپ سے پوچھے یہ جائز ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بھی بولا دھوکا بھی دیا غلط گناہ کا کام بھی اور باپا جا آپ کی بات کا ہمیں اور قرض ہے تو جسم پر تھوڑے جیسے انگلش میں کلاؤڈ کہتے ہیں تو بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا میرے بھائیوں کو بھی سینے پر تو اس کے لیے روحانی اللہ تعالی شفات پیار کے के میں اللہ کرم کر کے لیے یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتے رہے روزانہ یا سلامو ایک سو گیارہ بار پڑھ کر پانی پر چھو کر کے پی لیا کرے لبا شا جے سونا میرے دکھ بچ راضی میں سکھ ناواں جو میں نے شعر سنا اس میں بڑی تسلی ہے है? الحمدللہ الحمد یہ جواب تھا انگر. تسلی تسلی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے جیسے کسی یہاں میت ہو جائے تو تعزیت کرنا سنت ہے کیا ہے تسلی تو ہوتی ہے کوئی پوچھے نہیں مرنے والے کو کوئی جنازہ نہ اٹھائے کوئی تعزیت کرنے نہ جائے تو رو رو کے مر جائیں گے اس کے عزیز سے السلام علیکم وعلیکم السلام وبارکات بابا جان حض میرے بڑے الحمد للہ ربی العالمین الاک اللہ خال ابھی ٹھیک ہے اب شرح کہوں تو یہ بولیں گے شرم برا آپ خوش ہو جائیں گے شرح ایشر <تصفح> اچھے کو بول دیں تو الحمد رب العالمین الاک کل حال یار بابا جان ہے بار بار سوال ہے کہ نماز حالت لفا گیس نے مج کی پتا یاد بھی ہے کہ میں وضو نہیں صفائیں اور مسکا سے صفائیں ہمائیاں نکلنا تو ہوگا اب اس میں نماز کے دوران جیسے بزور ٹوٹا کسی کی جماعت میں اس کا تو لکھا ہے گیا ناک پر ہاتھ رکھ کے نکل جائے تو ناک پر ہاتھ رکھنے سے وہاں اشارہ یہ ہے کہ اس کے نقصیر پھوٹ گئی ہے لیکن ابھی عوام تو اس دور میں تو نہیں سمجھے گی کہ ناک پر ہاتھ نہیں رکھا اب لیکن ہے مسولہ یہ کہ یہ سف ٹوٹے گی اگر نہیں نکلے گا تو نکلے گا تو وہ دوسروں کے لیے مسولہ ہے کہ وہ سرک سرک کے وہ گیپ پورا کر لیں لیکن عوام پورا بھی نہیں کریں گے اب تو حالات بھی کہ مسائل تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں نکل جائے کیونکہ اگر یہ رہے گا نا اس میں تو اس کی صف کتاہ ہوگی سب ٹوٹے گی اور سب توڑنا جائز نہیں ہے اتنی نمازی عام طور پہ مسجدوں میں کہاں بھی بلوچستان میں نمازی بادام جان نمازی بازم کے یہاں زیادہ ہوتے اللہ کرے پورا بلوچستان خوشحال ہو جائے سب نمازی بن جائے نیک بن جائے سنتوں کا مدن کام دھوم تام کاش سلو اللہ حبیب سلو امیر احمد سنت کی بارگاہ میں گاہ پیشے ور بھکاری کو بھیج دینا کیسا پیشہ ور بھیکاری کیونکہ گناہ کر رہا ہے تو اس لیے اس کو بھیک دینا جو ہے گناہ پر مدد دینا ہے تو یہ ناجائز ہے اب یہ کہ کسی کا پتہ کیسے چلے کے پیشاور ہے اب اس میں تو یہ کہ پتہ نہیں چلا اور دیا تو گناہ بھی نہیں ہے بلکہ اچینیت تو ثواب ہے وہ تو جس کا پتہ ہو کہ یہ ہے پروفیشنل ہے تب دیں گے تب ناجائز ہوگا شک یہ ہے کہ اگر یہ حقدار ہوا تو کا. نہیں تو جب یہ اس کا مطلب ہم کو پتا نہیں ہے کہ یہاں پیشاور ہے اب دینے میں حیرت بھی نہیں ہے آپ کی بھیک پر کون سا اس کا گزارا ہے نہیں دیتے <laughs> کیا فرق پڑ جائے گا تغالہ رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ وسلم السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السّلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بابا جان میں نے محمد امجید اتاری پنجاب لودرا سے آیا ہوں اور دل میں بہت تمنا لے کر آیا ہوں الحمدللہ للہ بچپن میں ہی دعوت اسلام سے محبت ہے اسکول سے پڑھ جب چھٹی ہوتی تھی تو اسلامی بھائی جب کہتے تھے مدینہ تو دل میں بہت ہی محبت پیدا ہوتی تھی ماشاعت. نو سال ہو کے میری شادی کو اللہ جل شاہن ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا آپ سے دعائیں کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شاہ نو ہماری عبادت فرما دے اظہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے ماشاعت. ماشاعت. یہ سعید البراہیم خلیل اللہ اللہ نبیٰ علیہ السلط کا ارشاد مبارک قرآن نے بیان فرمایا بیمار ہونا انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا شفا دینا اللہ کی طرف منسوب کیا یہ اس میں باریکی ہے تو اب یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالی نے اولاد سے نہیں نوازا تو یہ تھوڑا جمتا نہیں ہے جملہ مزہ نہیں آ رہا اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی درد منسوب نہ کیا جاتا ابراہیم علیہ السلام کو کتنا حکمت بھرا جملہ ہے یہ ہے کہ اگر یہ منسوب کیا جائے تو پھر یہ دعا کیرینا کہا جاتا آپ اس جملہ صاف ہے کہ دعا فرمائے مجھے اولاد ہو جائے نیک اولاد اللہ آفیت کے ساتھ عطا کر دے نو سال ہو گئے میرے کو بالکل اولاد کی طلب ہے مجھے بہت جملے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کا مائنس معاملہ جو بھی ہوتا نا وہ منسوب نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اندھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے میری ٹانگ توڑ دی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا یہ نہ کہا جائے فرما کہ اللہ فرما دیجیے اللہ جل ہو آپ کے توصف سے آپ کے گاؤں سے نیک لینا اللہ تعالیٰ عافیت سے نیک اولا ملے عافیت والی ملے میرا نام نبیل الرحمان ہے تحصیل ادرو گاؤں دریا شریف ویسے تمطافا نہیں خواب میری خواب میں یہاں کا مسافر کاش میں آپ بلا لو خواب میں مدینہ مدینہ اجازت ہے آپ خواب میں بلا لو اجازت ہے باپا جان خواب میں آنے کی یہاں کی اجازت بیداری میں تو خواب کی مانگ رہا میں خواب میں بلانے کی بابا جان اجازت بابا جان ہے آپ خواب میں ارے مجھے کھلی اجازت دے رہے ہیں آپ دیوان ہوئے بے سے گزارا نہیں ہے کیا بابا جانا دے رہا ہوں حضرت محمد آصف سے میرا نام ہے راہول پنڈی سے بیت ہونے کے لیے آیا تھا بیت مزید مذاکرے میں آپ سے کی ہے میں حضرت دو سوال ہیں پہلا تو سنگل ہے میرے ہی ہے میرے تین بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام محمد عبد اللہ آصف ہے درمیان والے بیٹے کا محمد یاور علی آصف اور سب سے چھوٹے کا ابو ترابی تو حضرت بڑا بیٹا آٹھ سال کا ہے اس سے چھوٹا چھ سال کا اور سب سے چھوٹا تین سال کا وقفے مدینہ ایک بیٹے کو کرنا چاہ رہا تھا تو اس کے لیے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی سب سال فی الحال اس کے ابو کو پسند کرنا سمجھ میں آتا بچوں کو پالنا پڑے گا نہیں حضرت بڑے سے بڑا آٹھ سال کا جو رکھے گا کہاں نہیں حضرت آپ یہ بتا دیجئے کہ کس وقت وقفے مدینہ کے قابل ہو سکے ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتینوں میں سے کون سا آپ نام پسند کریں گے کہ تاکہ کیا پیش کرو اب آپ نہ جائیں وہ بچے تو کب بڑے ہوں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا ابھی آپ بالکل تیار مال ہے کیا میں نے انشاءاللہ خود تو مدنی بولیا میں آؤں گا یہ بچوں میں سے ایک نام وقف مدینہ مطلب یہ تھوڑی تب مدنی بولیا بچوں کا پوچھ نہیں ابھی تو یہ چھوٹے نہیں جب بڑے اللہ کرے یہ حفظ قرآن کی ترقیب بنے ان کی درس نظامی بھی کرے اللہ کرے درس نظامی کے دوران مدنی کام بھی کرتے رہے مطلب اور اللہ کرے ان کا بھی ذہن ہو وقف مدینہ باپ کے کرنے سے کیا ہوگا بیٹے کا بھی تو ذہن ہو نا حضرت ابھی دارالمدینہ نے دو بیٹے جو ہیں وہ اس سال چلے جائیں گے اور آپ سے دوبارہ ارض ہے کہ آپ پلیز اگر ایک کا نام بتا دیں تینوں میں سے سر بڑا بڑے کی فصل جلدی تیار ہو سکتی ہے آٹھ سال والا جو ہے جزاکر حضرت دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی مرد یا عورت کا دان ٹوٹ جائے تو کیا وہ ڈینٹل سے دان لگوا سکتے ہیں شرن جائز ہے یا نہیں جائے؟ عورت کا دانت عورت سے لگوائے جائے عورتیں بھی لگاتی ہی ہیں یہ کام کرتی ہیں لین جو ہوتی ہی. مرد کا مرد مرد سے یعنی دان لگوانا, آ, مسلوی دانت لگوانا دانت مسنوئی مسنوئی دانت لگوانے دا. میں کوئی حرض نہیں ہے ضرورت لگاتے ہی ہیں کیونکہ اگر دانت نہیں لگاتے نا سپورٹ اس کو نہیں ملتا تو دوسرے دانت میں گرنا شروع ہو جاتے سلو ادیب صلی اللہ تم بابا جان نیا تاریخا کا رہشی ہوں تو بابا جان پہلے میں درس دیا کرتا تھا اللہ جب میرا حادثہ ہوا ہے تو گوادر میں آدھا ہوا ہے ادھر جو سنتا ہے ادھر ہے تو میں یہاں پہنچ گیا با... بابا جان آپ کی بارگاہ میں آج کہ اپنی جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ کیا کیسے نکی پتن سون کا درس دیں اور نکی کام کیسے کریں لوگوں کا کتنا جذبہ ان کو ماشاء تو یہ اپنا خصوصی سائی بھائیوں کی مجلس بنی ہوئی ہے اس میں اپنے بلائڈ بھی ہے نابینا استعمال نا بھی ہے گونگے بہرے بھی ہیں اور یہ مل کر کام کرتے ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کا جذبہ اللہ سلامت رکھے اللہ کرے کہ آپ کی مشکل آسان ہو صلو صلو اللہ تعالی عنہ. عبیبن نام ہے بابا جان گلے امراض میں مبتلا ہوں ایک دفعہ آپ چینل پہ علاج پر مارے تھے تو لائٹ چلی دیئے جی جس وجہ سے میں نہیں سن سکا میں دو سال ہو گئے آ رہا ہوں یہاں پہ مدنی میں تو کوئی ایسا لائق بتا دے کہ میرے گلے کا امراج جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے لاپور شفا تھا فرمائے mm -hmm. یاد سلامو ایک سو گیارہ بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے خود پر دم کرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یاد سلامو اگر پڑھتے رہے اللہ کرے گا بہتری ہو جائے گی mm -hmm. اللہ تعالی پوشی تعالیٰ تو کے والے کو اگر کوئی علاج بتا دے تو, تو میں سے پڑھا ہوا نہیں ہوں ایک بار وہ بتاتا ہوں میں لیکن کسی فرد کو بتانا مشکل ہوتا ہے جنرل بتاتے ہیں عام طور پر مشورہ یہی دیتے کہ طبیب کے مشورے سے علاج کریں میں خاص کا مجھے بتا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی چار بجے میری آنکھ کھول دیجیے خوش ہوتے آپ لوگ یار بیداری کی کوئی قدر ہی نہیں ہے آپ کو عجیب لوگ یار مطلوب خواب کا بتایا ہوا علاج کرنا ضروری نہیں خواب میں چلو دیکھ بھی لیا تو طبیب سے مشورہ کر دے کہ یہ شی مجھے معافی آئے گی بھی یا نہیں کیا وہ آپ نے جیسے خواب میں سنا خشخاش اور کہا گیا وہ خربوزا غلط فکری تو ہو سکتی ہے خواب میں طبیب سے پوچھنا چاہے خواب کے علاج کرنے نہیں چاہیے بلکہ حدیثوں کے بھی علاج جو ہے نا وہ بھی طبیب کے مشورے سے ہی کرنے کا شرح میں یہی ہے کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اسی کے مزاج کے مطابق ارشاد فرمایا ہو اور دوسرے کو ہو سکتا ہے وہی چیز نہ چلے جیسے شہد ہے قرآن کریم میں اس کو شفا کہا گیا لیکن یہ بھی ہر ایک کو موفق نہیں ہوتا اس کی شروعات تفاطی جو ہوتی ہے نا اس کو بھی دیکھنا ہو علی الحبیب اللہ تعالی بارہ مدنی کاموں میں سے سب سے آسان کام جو ہے نا وہ مدنی درس ہے فلانا سنت کھول کر جو درس دینے ہے اور درس دینے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ درس دینے سے پہلے جو ہے وہ کیا پڑھنا ہے اعلان کس کرنا ہے دعا کس کرانی ہے اگر دعا نہیں آ تو آپ دیکھ کے بھی دعا کروا دیں کوئی حرج نہیں درس دینے کے بعد دعا دیکھ کے کروا دیں کوئی حرج نہیں تو اگر کوئی نائن بھائی درد دینے کی نیت کرتے ہیں تو اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں خالی اللہ اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے جام بھی تمہاری ہے ورنہ الفاظ تو ہے تمہارے سانو مندے چیندے نے گلا نہیں برخبا اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ